اب یہاں سے کتاب کی بحث شروع ہو رہی ہے دیکھیں جنت کا ذکر آیا نا کہ جنت میں پڑوس ملنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو اتات کرنے والوں کو تو اب ساتھ ہی کتاب کے بھی آ ذکر کہ جنت میں پہنچنا کوئی انسان کام نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا منافع پہ تین چیزیں بھاری تھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں اور دوسرا کتاب کیونکہ کتاب کے لیے کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے اندر سے اندر سے ہوگا تو جان دے نگلی تیار ہوگا کون کسی کے لیے جان دیتا ہے اور تیسری چیز ان کے لیے ہجرت کرنا مشکل تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہہ کے ہجرت کر لوں تو اب پہلے تو اطاعت کا ذکر پچھلے رقو میں ہو چکا اور کلائمیکس میں وہ چیزیں چل چکی ہیں ساری اب آ رہا ہے دوسرا پورشن کتاب کا اس کے بعد آئے گا ہجرت کا تو کتاب یہ ہے جو اسلام کا سمم بونم ہے امین کانٹ کی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ از نون سمم بونم اسلام کا سب سے ایپیک اور تیک میں جو چیز ہے وہ قتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کسیرا اللہ بکرتم سیرا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے گیا وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے یہ کمپلسری ہے اٹ از این اولیگیشن صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں کتاب کے لیے ایک دن کی تیاری کرنا جو کچھ دنیا میں ہے اس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالی کو محبوب ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک رات کے لیے پہرہ دینا ایک مہینے کے روزوں سے اور ایک مہینے کی شباری سے بھی بڑھ کر افسر ہے تو یہ اب کتاب کی جو ہے وہ بحث شروع ہو رہی ہے اور یہاں یہ بھی پس منظر یاد رکھیں کہ غزب احد کے فوراً بعد سورہ نشان حاضر ہوئی ہے غزب عود میں مسلمانوں کو بہت بڑا زخم لگ چکا تھا حوصلے پست ہو چکے تھے کیونکہ ایک واضح فتح شکست میں بدل گئی تھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وقت, کرنے کی وجہ سے تو اب مسلمانوں کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں ابھی تو اسے خبریں بھی آتی تھیں کیونکہ ابو سفیان جو ہے اس کا بھی اس وقت جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو گیا تھا وہ کہ ان کو شکست دے سکتے ہیں تو ادھر ادھر کے قبائل سے انہوں نے رابطے شروع کر دی اور یہ سارا معاملہ تو اس کانٹیکس میں یہ آیات ناخل ہو رہی ہیں یادین آمن آمنو خزر کم اے ایمان والو ہوشیار رہو فانفرو فرو سبات ان اون فرو جمی کی شکل میں نکلو یا سب مل کر نکلو اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہوشیاری کے ساتھ سفر کرو وہ ان منکم اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں نہ مل کہ جو دیر لگا دیتے ہیں یعنی یہ بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ،, وہ کوئی نکلنے کے معاملے میں جو ہے وہ ان کی بےمانی ہوتی ہے بعض کا سستی میں بھی ہو سکتا ہے اور بعض کا بندہ منافق بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ صورت زیادہ تر منافقین کے ساتھ ایڈریس کرتی ہے اور منافقین کو قرآن پاک میں یادینہ آمن کہ کے ہی پکارا گیا یادینہ نافک پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان تھے قانونی طور پہ تو مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رضو تبو کے موقع پر ان کا بتایا تھا ادر وائز تو مسلمانوں کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہمیں منافقین کون ہیں اوپر سے وہ مسلمان ہو چکے تھے اندر سے یہودی تھے تو ان کو ایمان والے کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے ان کا علاج کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لیٹ کر دیتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ اب نکلو ٹولوں کی شکل میں ان اصابت مصیبت پھر اگر تمہیں کوئی پہنچ جائے مصیبت وہ کہتے ہیں جو منافقین ہیں اگر مسلمان کسی جہادی مہم پر روانہ ہوتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو کوئی شکست کھانی پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہوا ہم پر کہ ہم ان کے ساتھ گئے ایسے ہی مارا جانا سر دیکھے جبکہ مومن کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے آبی نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے پاؤں پہ کوئی کانٹا چبھ جائے اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں مارا جاؤں اللہ کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مارن میں کوئی کانٹا چپ جائے مجھے یہ بھی چیز برداشت نہیں ہے اور یہ منافقین کا کردار ہے وَلَئِنْ ان فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور جب تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے فضل ملتا ہے کہ تال کی وجہ سے مالے غنیمت ہاتھ آتا ہے افزار ہے وہ لالچی لوگ ہیں کیا کریں گے الم تکم بئی نم و بین بد یا لئی تنی کم تو وہ پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ٹھیک <مع> <کہ> ہے <مع> وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی مہربانی سے جب ان کو مالک نیمت ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کاش <مع> ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہوتا کم تماہوم ففوظ افوز میں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہم بھی حاصل کر لیتے یعنی مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں بھی آ جاتا اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے اب یہ منافقانہ کردار ہے ان کا اگر مومن ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے کہ پیسے کی لالچ میں جہاد کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں جان پیسے کی لالچ میں دی جاتی ہے مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اور پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کی کوئی دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ ہم بھی ہوتے ہیں یعنی وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ان میں سے نہیں سیابا میں سے سمجھتے فل یو قاتل فی سبیل پس ان کو چاہیے کہ وہ لڑے اللہ کی راہ میں اللہ دینا یشرون الحیات دنیا وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض ومین یو قاتل فی سبیل اور جو شک لڑے اللہ کی راہ میں اجرن عویمہ پھر وہ مارا بھی جائے یا غالب آ جائے دونوں صورتوں میں ان قریب ہم ہاں اسے بہت بڑا اذر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض آخرت خرید لی ہوئی ہے جو سورہ توبہ میں جا کر اس کا کلائمیکس آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی تو مومن وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی دے کر آخرت خرید لی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے تو مارا جائے یا کام ہو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا وہ مالکم اللہ تو قاتل اللہ وہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے اب یہ بات یاد رکھیے گا یہ صحابہ کرام کو خطاب ہو رہا ہے لیکن اصل میں ان سے خطاب نہیں ہے جیسے وہ پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ کہنا تے سنانا نو یعنی کہنا جو ہے وہ بیٹی کو لیکن مسئلہ جو ہے وہ بیچ میں ہے کہ اپنی بہو کو بات سنائی جا رہی ہو یہ کامنگ صحابہ کے لیے نہیں ہے ایسی بات یہ ان کی وجہ سے ان کے ذریعے ان منافقین کو سنائی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی بیچ میں گھسے ہوئے تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں بل مستین رجالی و جبکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں بل اور بچے اللہ دینا وہ اس حالت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے رب بنا اخرجنا غالم غالمی وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہے سائرہ کے ظلم کرتے تھے تو تم ان کی خاطر کیوں نہیں کتاب کرتے ہو ان کو ظلم سے جام کیوں نہیں چھڑواتے وجاللہ نا مدن کا بنیجا اور ہمارے پاس ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی پشت پناہ بنا دے یعنی مسلمانوں کو صحابہ کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے وجالدُن کا نسیرہ اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار تو یہ آئے پرٹیکولر طویل خواب کے اعتبار سے تو اس وقت کے لیے ہے کہ جب مدینے کے اندر اسلامی نظام قائم ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہاں پر پرائرٹی حاصل ہو گئی حاکمیت کے اندر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فورس ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی لشکر بھی وہاں سے روانہ کرتے تھے کتا کے لیے مہمات بھی وہاں سے بیچتے تھے تو اس وقت ترغیب دلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو اور دراصل ان منافقین کو کہ تم لوگ کیوں نہیں کتاب کرتے ہو ان لوگوں کی خاطر اب بعض لوگ جو جہاد کا کام کرنے والے ہیں ہمارے ملک میں وہ یہی آیات پڑھ کے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو منافق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے باقی دل کا حال اللہ کے سبوٹ ہم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو لوگ اب کتاب میں نہیں جا رہے تو وہاں یہ صورتحال ہے وہاں یہ صورتحال ہے تو یہ بات یاد رکھیں پاکستان کی صورتحال بالکل ڈفرنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نظام قائم کیا تھا تب کہا جا رہا ہے کہ اب باہر جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی بھی مدد کرو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ایجنسیاں یہاں سے مجاہدین کو کشمیر بھیجواتی ہیں کتا کے لیے اور اپنی حالت یہ ہے کہ پوری پورے ملک کے اندر انہوں نے کیبل نیٹورک کے ذریعے بےیائی پھیلائی ہوئی ہے انڈیا کی فلمیں ہمارے ملکوں میں دیکھی ہی جا رہی ہیں بلکہ ایک میجر نے مجھے بتایا جب ہمارے میرے دوست کو بتایا اس کا دوست تھا وہ کہنے لگا یار آپ بڑے خوش نصیب ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو میجر کہنے لگا جی خاک خوش نصیب ہے سیاچین میں ہم اپنے مورچوں میں بیٹھ کے انڈیا کی ننگی فلمیں یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں فوجی اور اوپر سے آگے بم گرتا وہاں مر جاتے ہیں یہ شہید ہیں یہ فوجی نے خود بتایا انڈیا کا کلچر ہمارے ملک میں آ گیا انڈیا کی فلمیں یہاں ہو گئی اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا یہ پہلے نمبر پر چیز ہے اپنے گھر کو پہلے درست کیا جائے باقی جہاں تک معاملہ ہے کشمیر میں یا افغانستان یا فلسطین میں جہاں کافر ان پہ ٹوٹ پڑے ہیں ان لوگوں پر جہاں فرد ہے ان کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور یہاں سے بھی جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ جا رہے ہیں میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریشو پرپورشن کا بھی خیال رکھا جائے یہاں ایجنسوں سے کیا کہ کیبل نیٹورک باندھنا کروا سکیں اور ان ایجنسیوں کے اشاروں پر جو لوگ تنخواہیں لے کر اس قوم نے ان کو بھرتی کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں کتال کریں گے اس ملک کی فات کریں گے وہ لوگ تو بیٹھ کے انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور یہ لوگ ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ کر تو جا کر تو اپنی جانے والے ان کو تو اثر ملے گا اللہ کے حضور ان کی نیک نیتی پہ کوئی حق نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے کہ کہ یہ کہ ہتھنڈا بنا رہے ہو اس طرح کے ایشوز میں تو ہماری یہ یہ جی چرتے مانو انڈیا کے چینلز پہ پابندی لگاؤ سٹار پلس پہ پابندی لگنی چاہیے پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن ساری طرف کیبل پہ چل رہے ہیں. ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تو آپ مجھے بتائیں ہم پوری دنیا میں کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ جی بکتاؤ میں دیکھو یہ ہے اسلام کا قلعہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے آؤ مدینے میں آ کر دیکھو ہم نے مدینے میں نظام قائم کیا اس لیے اب تمہیں بھی ہم جو ہے شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دیں گے تو پہلے اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے یہ پرائرٹی ہے ایک بندے کے بیوی بچے اور اولاد خراب ہو رہی ہے اور وہ بستر اٹھا کے دوسرے ملک میں پہنچ گیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے اپنی بیوی بھی اس کی بے پردہ ہے بچے بھی جو ہیں وہ آجی نوازی نمازی نہیں ہیں اور روزے کا اہتمام کرنے والے نہیں اور خود آجی نمازی ہے وہ تو کیا فائدہ پہلی چیز تو ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دو سے بجاؤ پال میں بازی وہ ہے تو یہ ریشو پروپورشن کا خیال رکھنا چاہیے اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات میں اور باقی یہ خوارج والا طرز عمل چھوڑ دینا چاہیے کہ سورہ توبہ یا سورت الاضاب یا سورت النساء کی آیات پڑھ کے یہاں کلمہ گو مواہدین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگوں کو آ جائے کہ یہ منافق ہو گئے ایسا رویہ اختیار کرنا تو یہ یاد رکھیں صحیح بنبان میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وب نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو کہے گا یہ مشرق ہے پوچھا رسول اللہ پھر مشرق اس وقت کون ہوگا فرمایا کہنے والا شرک کے زیادہ قریب ہوگا کسی پر بھی فتوا بازی نہ کی جائے یہ خوارج کا ایٹیچیوڈ تھا کہ کلمہ گو اہل قبلا کو کافر کہنا صحابہ اکرام سے کہیں ثابت نہیں کہ خوارج کو کبھی کافر انہوں نے کہا ہو صحیح سمے سے عبد اللہ بن مصنبی نبی صحابہ میں کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرتے بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کو جو لوگ شہید کرنے آئے مسجد نبی پہ قبضہ کیا یہ نماز والے چیپٹر میں نکال لیں امام بخاری نے ہیڈنگ باندھی ہے بدتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم امیر المومنین مسجد نبی پہ قبضہ ہے باغیوں کا نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دو نماز پڑھو ان کے پیچھے ادھر جو بندہ لادا ہوتا ہے ایک ڈیڑھ اڈ کی مسجد اپنی لادہ بنا دیتا ہے ایک جماعت نکل دی بھائی مسجدیں لادہ کر لیتی ہے تو مسلمانوں کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا ہے مولویوں نے تو یہ بات یاد رکھیں کسی اہل قبلہ کلمہ گو کے اوپر کبھی فتوا بازی نہ کریں کادیاروں کا معاملہ ڈفرینٹ ہے انہوں نے اتنی بڑی تعویل کی غلطی کی ہے کہ جس کی تعویل ہی نہیں ہوتی تھی اس لیے امت نے اجماع کیا ان کے کپڑ میں ان کا معاملہ ڈفرینٹ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو اوپر کوفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں کسی کو گساخے رسول کہا جاتا ہے کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے یہ کام نہیں ہاں غلطی کے ساتھ غلطی واضح کرے جیسے امام نے تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے بڑی پسند ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ قبر کو سندہ کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو بلا کر فرمایا کہ بھائی جو کام تم کر رہے ہو نا اگر میں یہ کروں تو میں مشرک ہو جاؤں گا یہ نہیں کہ مشرق ہو گئے یہ ہے سمجھانے کا انداز اور ادھر آپ دیکھیں زبان کی نوک پہ چھوٹی چھوٹی بات اس پہ شرک کے فتو ہے چھوٹی چھوٹی بات اس پہ غساہے رسول کے فتح پہ رسول ہے زبان کی نوک پہ تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث یا اہل تشیح میں سے کسی شخص نے اس لیے کلمہ پڑا ہے کہ وہ دوزر میں جانے کا خواہش مند ہے اگر اس کو کہیں غلطی لگی ہے تو اس کی غلطی اس کو بتائیں ہمدردی کریں اس کے ساتھ بجائے اس کو جو ہے وہ ٹکٹ ڈوزت کا اور جنت کا بانٹنے کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں یہ کام اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے اور یہ کام ہم کر رہے کوئی نہیں ہے اور جو کام ہم نے نہیں کرنا تھا تقویر نہیں کرنی تھی اور وہ لوگ کر رہے ہیں تقویر جس کو دل کرتا ہے فلانے کو پھانسی دو چاکنگ شروع ہو جاتی ہے فلانا غذا رسول ہو گیا چاکنگ شروع ہو جاتی ہے فلانا مشرے ہے چاکنگ شروع ہو جاتی ہے تو پیار کے ساتھ سمجھائیں اللہ عمر فی سب اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی نشانی ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں والذین کافارو اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل تاغوت وہ تابوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں اب یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے یعنی جو تابوت کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنی جان لٹاتے ہیں دیکھے نا بچا لا ہے اس نے جان لٹائی ہے نا تابوت کے لیے تو ایسا نہیں ہے وہ لوگ بھی اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں کو ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے باطل نظریات کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں تو اے مسلمانوں تم اپنے حق والے نظریات کے لیے قتال کرنے کے لیے کیوں نہیں آمادہ ہوتے فقاطی روح اولیا تو اے ایمان والو ان شیطان کے دوستوں کے ساتھ شیطان کے ولیوں کے ساتھ ڈڑو تاغوت کے ساتھ ڈڑو تاغوت کیا ہے تو عربی میں کہتے ہیں نا طوفان کو باغی کو طوفان جو اپنی ہاتھ سے باہر نکلا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں تو جو ہوتا یہ تابوت سے تو اجتناب کرنا ہے ملاقت با فی ال رسولہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اسی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور تابوت سے اجتناب کرو شیطان سے جھوٹے خداؤں سے اور شیطان کی پیروی کرنے والوں سے ان نہ کئی دشے قوم بے شک شیطان کا فریب بڑا کمزور ہے دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ کمزور ہے دیکھنے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بڑی طاقت ہے اور لوگ آتے ہیں سامنے لیکن اگر ایمان والے ڈٹ جائیں تو پھر کچھ نہیں ہے دیکھ لیں صحابہ اکرام علی مردوان کتنے سارے تھے اور تقریباً پچیس سے تیس سال کے اندر آدھی دنیا میں مسلمانوں کی بہمت ہو چکی تھی تو ایمان کا جسم الم تاراََ اللہ کپ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو یعنی مکے میں حکم تھا کہ اطال نہیں کرنا وہ عکیم اس اور نماز قائم کرو وہ آپ اس اور زکاط ادا کرو اور مکی دور کے اعتبار سے اگر بات ہوگی تو اپنا تزکی نفس کرو تو مکے میں تو یہ تھا کہ نماز پڑھو اپنا تزکیے نفس کرو اس کی طرف توجہ دو ابھی اپنے ہاتھ نہ کھولو پیسو ریزسٹنس کرو اس وقت پیسو رجسٹرنس تھی دیکھیں جب خباب کو کہا جا رہا تھا کوئلوں پر لیٹ جا تو زبردستی تو نہیں ہٹائے گا وہ خود لیٹے ہیں. ورنہ تو وہ لڑ پڑتے دو چار تو مر کے ہی مرتے لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ پیسو رجسٹرنس کرنی ہے یہ پیسو رجسٹرنس تھی جو کہ سیدنا حسین نے بھی کی واقعہ کربلا میں کوئی بول تیار کی بھی بچے کو لے کے جاتا لڑنے کے لیے پیسو رجسٹرس اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اس وقت تھا پیتھو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا روب قائم ہو گیا کہ یار یہ بلال اس کو گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے اتنا بڑا پتھر رکھا جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے آہد آہد آہد اس کی بجائے بلال ان سے لڑ کے ایک دن میں ہی قتل ہو جاتا تو کیا بلال کا وہ روب ہوتا جب روزانہ اتنے لوگ دیکھتے تھے تو خاموش اثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہم درد ہوگی کہ یار دیکھو یہ کسی کو کچھ کہتے نہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں ان کو گالی کی بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں کہتے پھر بھی ان کو مار رہے ان پہ ظلم ہو رہے ہیں دو چار قتل ہو جاتے تو معاملے ختم ہو جاتا یہ پیسو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مکے میں تو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں کہیں قرآن میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ مکے میں اللہ نے کب حکم دیا تھا یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی خفی بھی آتی تھی حدیث کی شکل میں ورنہ قرآن میں کہیں ہوتا نا کسی صورت میں ذکر ہوتا یہاں تو پاس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ بنے رکھو کہاں ہو تو میں پورے پران میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی خفی کے ذریعے بتایا گیا اپنے ہاتھ بنے رکھو اور نماز پڑھو اپنا تسکی نفس کرو فلم کا کتبہ علیہ ملک اور اس وقت کیا لوگ کہتے تھے صحابہ رام اور جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کتاب کرنے کی نئے جو شیلے جو نوجوان تھے ابھی ایمان اتنا راسک نہیں تھا وہ بھی کہتے تھے ہمیں کتا کیجیے ہم ان سے بدلہ لیں گے اور پھر جب فرق کر دیا گیا تم پر کتاب اب تم میں ہی ایسا گروہ بھی موجود ہے جو لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسا کہ اللہ ڈرنا چاہیے اتنا ڈرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کنارے کنارے پہ چلو جی مسلمان چپ کر کے جی اپنا روزہ کرو جی بنو بھی کئی بار سمجھانے کے لوگ ایک بندہ مجھے سمجھانے کے لیے جی آپ نے پورے شہر میں بغاوت کر دیے پورے ملک کے اندر چپ کر کے آپ کو پتہ چل کے چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں تو جو کنوکشن والا ایمان ہے نا وہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے پھر انسان اس کا دائی بنتا ہے کمزم کا سیلاب آیا نا کمسٹ کھڑے ہوئے کہاں کہاں تک وہ پھیلا ہم تو سچے لوگ ہیں ہم کیوں نہ نبی وسلم کی دعوت لے کے کھڑے ہوں کھڑے ہوں گے اور یہ انسان اپنی ہمت سے نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے لا حول ولا قوت الا پتا نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ قوت ہے نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے تو کہتے ہیں وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اور شب کا توبہ توبہ بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہی ڈرتے وہ کالو ربنا لما کا تو کہتے ہیں اے رب ہمارے نے ہم پر لکھر تنا اجلین اریب اور کیوں نہ ہمیں مولت دی کہ ہم تھوڑی مدت تک رکے رہتے اس معاملے میں تھوڑا اور ڈلے جہاں پہلے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ لا دو ابھی بھی سلح صفائی سے کام چلتا رہے کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی دنیا خلیل یہ ہے کانٹے کا جواب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کا جو مال ہے دنیا کی متا تو بڑی تھوڑی دیر کے لیے الٹیمیٹلی جب موت آنی ہے سب کچھ تم سے چھینک جانا ہے خیر لمن اتقا اور آخرت تو بہت بہتر ہے لیکن اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے ولا فَتِيلَ اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کے جو ریشے کے برابر اتنا ظلم نہیں ہوگا تمہارے مال کا بدلہ قیامت والے دن تمہیں ملے گا نیکیوں کی صورت میں اب آ رہی ہے سب ترین آیت اس معاملے میں تکونو الموت تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی یہ نہ کہو کہ ہم کے میں چلے گے تو قتل ہو جائیں گے گھر بیٹھے رہے تو بچ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا موت تمہیں آ کر رہے گی تم جہاں کہیں بھی ہوئے ولو کم تم سی برو ج ح کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی موت تمہیں وہاں آ کر رہے گی موت میں تو ہے مضبوط قلعوں میں بند کیا تھا نا یہودیوں نے اپنے آپ کو خیبر میں اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کروایا نا مسلمانوں کے ہاتھ اور مجھے صحیح مسلم کی عدیث یاد آ گئی صحیح مسلم میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک لے گا علی کے اوپر اور میری بڑی خواہش تھی کہ اس دن جو جھنڈا عزرت علی کو دیا گیا وہ مجھے دیا جاتا کیونکہ بخاری مسلم کے مد ہم حدیث ہے میں صبح اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو حضرت عمر کے یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے اس حدیث کے ساتھ کہ مجھے بڑا رشک رہے گا پوری زندگی علی پر کہ علی کو اور جھنڈا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ دیکھ خیبر فتح ہوا مضبوط قلعوں میں تھا وہ مرحب نکلا وہ صحیح مسلم میں موجود ہے مرحب نکلا جو ہم اپنی اسکول کی کتاب میں بھی پڑھتے تھے بچپن میں یہ الفاظ صحیح مسلم میں ہے مرحب نے کہا کہ میں بڑا مضبوط اور بڑا جریو قسم کا ہوں میرا نام مرحب ہے تو سعیدنا علی سامنے آیا یہ مسلم الفاظ ہے ان کا میں حیدر ہوں میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں شیر ہوں ایک بار کا وہ ختم ہو گیا وہ اتنا بڑا پلوان تھا کہ بڑے بڑے سورما اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور حضرت علی چھوٹا سا قد تلوار اٹھائی ہوئی ہے اس کا کام تمام کر دیے یہ وہ بہادری سے ہوا تھا اور بھائی یہ نبی السلم کی دعا تھی اور ایمان کی قوت تھی تو اپنے آپ کو مضبوط کلو میں بھی بند کر لو موت تمہیں آک رہے گی وہ ان تو سب ہوں حسن تقو ل اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے ہم پر وہ ان تو سب ہوں سیاح تقو من ہند اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب کے دوران انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ ساری تیری سطح ہے باللہ نا یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ آج بھی ایک بیچ کہہ رہے ہیں جو کارٹون بنا رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ ہے اور یہ پھرنے والی کتاب ان کو دے کے چلا گئے لڑتے مرتے رہے اور بھائیو یہ زمین اللہ کی ہے اس پہ اللہ کا نظام ہوگا جو بینس زود نہیں دیتی نا اس کا مالک بھی اس کو ضبع کر دیتا ہے اگلے دن اس کا گوش مارکیٹ میں آ جاتا ہے ایک دن پہلے پانچ چھ لاکھ کی بحث ہوتی ہے اور اگلے دن ہزاروں میں اس کا گوش بکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کرتی انسان اگر اپنا کام نہیں کرے گا ماں خلب کل جنا وی آبود ہوں تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو جب ان کو بھلائی پہنچتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے جی چلو فائدہ ہی ہو گیا کہ میں آنے کا کچھ مالک نام گھری مل گیا اور جب تکلیف آئی کوئی مارا گیا رشتہ داروں میں سے ہی اپنا ہاتھ بازو کٹ گیا پھر کہتے تھے یہ سارا کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے محمد نا بلّہ ہے محبوس وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایمان والوں کو شہادت ملتی ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اور اگر بچ جاتے ہیں تو غازی کا مرتبہ ملتا ہے اور تمہارے منافقت چیک ہو جاتی ہے کہ تمہاری زبانیں جو ہے وہ پھر کھلتی ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر منافقت چھپی ہوتی ہے تو <حَدیثًا> so کیا ہو گیا ہے اس قوم کو? کہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے یہ بات ہی نہیں سمجھتے یہ تمام کی تمام مشکل اور تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اب وہ آ گیا کہ کیا انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے ماں صابا کا من حسن فمن اللہ انسان جو کوئی تجھے نیکی پہنچتی ہے کوئی بھلائی تیرے ساتھ ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے وہ من سے ہی اور جو کوئی تجھے تکلیف پہنچتی ہے انسان کا من نفس ہی کا تو یہ تیرے اپنے نفس کی کمائی اس میں مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے اور اگر اللہ کی طرف سے ازمائش آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیک کرنے کے لیے انبیاء پہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو نہیں آتی ان کو بزیر درجات بلان کرنے کے لیے صحیح مسلم کے اندر ادیس موجود ہے کہ مسلمان کے پاؤں میں جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس کو کوئی تکلیف دکھ درد اندیشہ یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے درجات تابرین وہ ارف صلاح عل کے رسول آ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بیچا ہے وہ کفا بلّہ اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کی رسالت کی گڑی کے لیے کافی ہے یہ منافقین آپ کو نہ بھی مانے ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر ساتھ ہی کلائمیکس آ گیا میں یو تر رسول فقد اطالہ مناقین کان کھول کر سن لیں کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ نہ سمجھو یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں اور ان کو تم پروٹوکول نہیں دیتے ہو ان کا ماننا آپ ماننا نہیں ہے ان کا انکار کرنا اللہ کا انکار ہوگا میں یو تر رسول فقط اطاللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی من ط اور جس نے منہ پھیر لیا فمار صلی اللہ حفیظہ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں قبول کی ان کی پھینٹی لگے گی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام کیا ہے مما علیہ نا بلا آپ کے ذمہ تو نہیں مگر صرف پہنچا دینا اب یہاں میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کیا انسان جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے تو تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اس پہ میں ایک حدیث آخر میں پانچ منٹ رہ گئے ہیں تو میں یہ حدیث بیان کروں یہ میری فیوریٹ ترین حدیث ہے حدیثیوں میں سے صحیح مسلم میں کتاب البر وسطلا چیپٹر کے اندر ظلم کا جو باب ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے اس میں یہ حدیث ہے دس باتیں اس حدیث میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث قدسی الفاظ اللہ تعالیٰ کے فرمان اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے اب یہ ذرا سنیے اس میں وہ بات بھی اینڈ پہ آ جائے گی اس کی میں ایکسپلینیشن نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم پھوڑا ہے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر ایک اے میرے بندوں میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو نمبر دو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا نمبر تین اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا نمبر چار اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا نمبر پانچ اے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے رہو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخشوں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا اللہ نمبر چھ اے میرے بندو تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو اور نہ میرے نفع تک پہنچ سکتے ہو نمبر سات اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے تم میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اور آئے میرے بندو نمبر آٹھ اے میرے بندو اگر تم اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب اس گناگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ گناگار ہے میری بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے اللہ کو کوئی نہیں اللہ حسمت اللہ بے نیاز ہے نمبر نو آئے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان جنات سب کے سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کروں گا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے اور نمبر دس اے میرے بندو یہ تمہارے ہی امال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کر لیا ہے کتنا قدردان ہے اللہ ہمارے امال محفوظ کرتا ہے کیا متعلق ان جزا دے گا اے میرے بندو یہ تمہارے ہی امال ہیں دیکھیں کتنا قدر شناس ہے اور بندے کو کیا کہنا چاہیے اللہ تیرا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کر رہے ہیں اے میرے بندو یہ تمہارے ہی امال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا لہذا جو شخص بہتری پائے وہ اللہ کی حمد کرے جو صرف بہتری پائے اللہ کی حمد کرے الحمد رب العالمین سبحان اللہ و بحمد عدد افلقی و رب نفس ہی و ذنت و میں داد جو کوئی بھلائی پائے کوئی اس کو اچھائی پہنچے کوئی نفع ملے تو میری حمد کرے اور جو کوئی تم میں سے اس کے برف پائے یعنی برائی پہنچے اس کو تکلیف تو وہ صرف اپنی ذات کو ملامت کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں اپنی ذات کو ملامت کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور محبوب بندوں کا قیامت والے دن ہمیں ساتھ نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ شریف میں شہادت کی موت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گی تو ہمارے دنوں سے محب کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت اسغفرکا و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین